اس بات کو سمجھ آئیے اب میں ایک کے بعد ایک پچیس شرک آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ایک پوائنٹ کے اندر کئی کئی پوائنٹ میں نے کور کیے تاکہ اس سے ریلیٹڈ پورے ایشوز یقیناً مکمل نہیں ہیں کچھ حد تک کوشش کی جو شرک نظر آتے ہیں آپ کے سامنے پہلا پوائنٹ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے حاجت روائی کے لیے جو فوخل ازباب ہو فوخل اسباب ہو کسی سبب سے اونچا ہو شرک ہے اب اس کا کیا مانا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے فوقل اسباب فوقل اسباب کیا ہیں اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہے ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے اس کو بول سکتے سبب کے تحت فوقل اسباب سبب سے اونچا جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی آپ بول سکتے ہیں اے فلا مجھے اٹھا لو یہ شرک نہیں ہو ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ شرک ہے وہ شرک ہے پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں ایسا بولنا پھر دے دو شرک ہو گیا نا مانگ رہے ہیں تم میرے بھائی تحتل اسباب مانگنا جائز ہے فوقل اسباب نہیں مانگتے نا ابا اگر دبئی میں تمہیں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو امی کھانا دو امی سامنے ہے صحت اچھی ہے پکانا آتا تو بولتا امی کھانا دو تحتل اسباب سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی تو مانگ رہا ہوں سمجھ رہا فوقل اسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے حاجت روائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فو خل سبب سے اونچا خبر میں دفن ہے منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر فو خل اسباب سبب نہیں زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے کوئی انسان جا رہا سوکھا کنواں ہے کیا کرے گا وہ بولیں گے ارے بھائی رکو آپ میرے کو مدد لانا پڑے گی اس لیے کہ رسی نہیں ہے سیڑھی نہیں ہے میں اتر نہیں سکتا ہوں میری صحت نہیں مجھے عادت نہیں ہے اتنا خطرناک کنواں ہے سمجھے نا اس کے بھی سبب سے تو فوقل اسباب آواز دینا جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے مدد کر یہ ہوا شرک لیکن بازو ایک انسان کھڑا میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ یہ شرک نہیں اب لوگ اللہ کی ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے وہ تحت الازباب بلایا جا رہا ہے فوقل ازباب ہم ہاں آواز نہیں دے رہے اس کو سمجھ رہے آپ بات لوگ یہاں یہاں سے آواز دے رہے یا فلاں مدد کر پتا نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے پتا نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے یہاں سے آواز دے رہے سمجھ نہیں ہوتا یہ فوقل اسباب ہے تحت الباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو مطلب علاج کرو جائز ہے کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے تحت البب اس کے سبب کے تحت بول رہا ہے علاج کا ایک عام آدمی کو بولتے کہ میرا کرو نہیں آپ کو معلوم نہیں کر سکتا فوقل اسباب آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے اور وہ بےچارا فلاں خود مرا ہوا ہے وہ کیا ٹھیک آپ سمجھ رہے آپ؟ یہ اصل چیز ہے پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ایک صاحب تھے اللہ ان پر رحم کرے ہدایت دے ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی تو اتنے بار اللہ رحم کریں کفر کو نہیں اس علم کے لیے بتا رہا ہوں ہر بار ایک ولی کا نام لے کے تھے یا غس یا شاہ نور بول کے کیکا مارتے تھے تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا ایسا ویسا میں کچھ نہیں کہتا تھا جو کرنا ہے کر بھائی تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ ہی جائیں ہر روز ایک نیا پکارتے تھے صرف اس لیے کہ واوڑوں کو جلائیں گے اپن یہ فلاں میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے آخرت میں آپ کیا کر رہے ہیں اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں ٹھیک کوئی آدمی رہا کارپوریٹ لیول کا رہا تو بلاتے نہیں جلدی اور ولیوں کو کیکوں کے لیے بلا رہے اب خیر ایک صاحب سے ان کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہیں جم میں آتے تھے میں بھی جم جاتا جتھر میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ بولنا چاہیے جیم کے مالکر کو دے کو اٹھا لیکن صرف جلانے کے لیے ادب کی یہ لوگ بولتے اللہ سے مانگنا صرف تو میں اب آواز دوں گا اس سے کسی کا کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت کو ہم خود خراب کریں گے اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ کیوں بنا رہے ہیں آپ اتنا سستا کیوں بنا رہے کہ آپ کی جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا ہیلپ کریں گے تیرے سپورٹ کریں گے کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے ہیں؟ کیا بات بول رہے ہیں؟ اور کیا مقام دے رہے اللہ کے ولی اور تیک مقام کیا کر دیا کک بنانے بلا رہا جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا تو دیکھ توں نے کیا کر دیا تو کا مقام اپنی جگہ رکھ جو ہے جو ہونا چاہیے ٹھیک تو اللہ کی ولیوں انکار نہیں کرتے اللہ کی ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کیسا ٹوٹ پڑتا ہے مانتے ہیں تمام چیزوں لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات میں ان کو ان کے مقام سے اونچا جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں عیسیٰ علیہ السلام کو نوبت سے اٹھا کر رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے ہم غلو نہیں کرتے نہ کسی نبی کی ذات میں نہ کسی صحابی کی ذات میں نہ کسی ولی کی ذات میں اسی طرح جو ہے دوسرا تاگے دھاگے سی پی کوڑی منکا پتھر انگوٹھی مالا لیمبو بھلاوا ناریل مرچی چاول تاویز خبر کی مٹی کپڑا انگوٹھی کاغذ انڈے اور اسی طرح جو ہے حرف مختار یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام جامن یہ تمام چیزوں کا باندھنا لٹکانا چپکانا کھانا دھونا ٹھوکنا دبانا چھپانا یہ تمام چیزیں شرک سب اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتا آپ ہے یہ سب چیزیں دیکھی ہوتی ہے سکھے بھی ہوتے کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے نالے ہوتی ہے کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں ٹھوکتے ہیں چپکاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے دھو کر رکھتے ہیں ٹھوکتے کیلے بھی ہوتے ہیں پڑ کے پھوکے ہوئے کیلے ہے نا کچھ بھی کرتے ہیں چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے لیکن اگر یہ خیریدہ ہے تو یہ تمام چیز اس کو اگر لٹکاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے دھوتے چھپاتے چٹکاتے دباتے ہیں جلاتے ہیں جھاڑتے ہیں پی... بہت سی چیزیں ہوتی ہیں الگ الگ اعمال ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے شائطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے یہ تمام شرک ہے لیمو لٹکا دیا حفاظت ہوں گی نال لگا دی برائی گھر میں نہیں سکا ٹھوک دیا خیر اندرا ہے نا ہوتا نا دروازوں پہ سکے ٹھوکتے لوگ ہے نا اسی طرح کیلا ٹھوک دیا شیتان سے حفاظت کے لیے پڑتی تھی تویا انگوٹھی پہن لی اب میرے کو کوئی شروع نہیں کر سکتا میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا مجھے فلاں ہو گیا یہ ہوگا مٹی خالی خبر کی فوٹر لگ رہا ہے بچے کو ہے, مٹی لوگ خبر کی اس کے گلے میں ڈال دو میں میں اچھا ہو گیا یہ تمام شرکت تاویز ڈال دیا میرا کام نکل گیا تاویز ڈال دیا اس کا کام نکل گیا تعویذ جہنم کی آنکھ یاد تیسرا عمل جو کرتے ہیں یہ کیا یہ بھی شرک ہے اس میں لفظ کھول کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات بازی ہو اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی تیسرا یہ ایسے کلیمات کا پڑھنا ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جین اور شیاتین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں یہ جو ہے شرک ہے بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاءوں سے دعائیں ہوتی ہیں شہدا سے دعائیں ہوتی ہیں شیاتین سے مدد مانگی جاتی ہے یہ تمام شرک ہے یاد تمام شرک جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے وظیفہ کرے پہلے جان لیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں بہت اہم چیز یاد رکھیے ٹھیک ہے ورنہ شیاطین کو خوش کرنے امبیاؤں سے دعائیں ہیں یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جاتی ہے اس کو یاد رکھیے جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے چوتھی چیز اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا نظر اور نیاس کرنا ٹھیک ہے چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو چاہے انسان ہو چاہے جن یا کوئی غیر ہو یاد رکھیے یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا نظر اور نیاز مانگنا قربانی نظر نیاز جس کو منت کہتے ہیں آپ زبان میں قربانی کرنا نظر مانگنا نیاز کرنا, نیاز کرنا یا منت مانگنا پر اللہ سے شرک ہے نہیں نہیں نہیں ہم اللہ کے نام سے کرتے بس وہ در کرتے تھے، تو وہی تو مسئلہ ہے مشرق میں تو یہی کر رہے تھے اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہی تو شرک تھا ان کا اس لیے تو مشرق کہلائے وہ بتوں کو کیا کرتے بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو یہ قربانیوں کو پہنچائے ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں وہی تو شرک ہے میرے بھائی اسی کو تو شرک کہا گیا اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو یہ نہیں گھر اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں آ رہا نا وہ اصل ہے دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی رب ناراض نہ ہو یہ اصل چیز. اسی طرح پانچواں کام اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا ٹھیک اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا مطلب کیا ہوا مشکل آگئی گئی یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ یا پھر پناہ طلب کرنا اے فلاں مصیبت سے بچا لے مصیبت آ رہی آندھی آ رہی طوفان آ رہی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا پناہ سمجھتے ہیں نا حفاظت میں جانا یہ کیا ہے؟ شرک ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے اندازہ لگائی ایسی ایسی دعائیں کہ جسی کو انتہا نہیں امبیاؤں سے نیک لوگوں سے سلح سے شہدا سے صالحین سے اور پتا نہیں کے جو اللہ کی ولی قیات کے نام سے مانگ رہے ہیں. نہیں نہیں دینے والا اللہ ہی ارے میرے بھائی مشرک کا بھی تو عقیدہ تھا نا دینے والا اللہ ہے آسمان پیدا کرنے والا اللہ بارش دینے والا اللہ ان کو بنانے والا اللہ شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوخ کرتے تھے یہی تو شرک تھا سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے تو اللہ کے کی علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک چھٹا درگاہ یا مقبرے یا خبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے ٹھیک پر مخبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے آستانے آستانہ سمجھتے ہیں نا آستانے میں ایکچوئل خبر نہیں ہوتی ہے وہاں کی مٹی لا کے ڈیولپ کیا جاتا ہے آستانہ آستانہ اس کو کہتے ہیں ایکچوئل ایک, کوئی گریو خبر نہیں ہوتی ایکچوئل کوئی خبر نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں خبر کی مٹی لا کے ڈوپلیکیٹ خبر بناتے ہیں وہاں یا کھڑا کچھ تو بنا دیتے لوگ جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے آستانا تا علم کپڑے جھنڈے پتہ نہیں کیا کیا رہتے لال پلے اس کو دھو کے پیتے لوگ کچھ من کے لیے شفا کے لئے اس کو مل مل کے کھا رہے ہیں اس کو ٹھیک اسی طرح تازی ہے تازی سمجھتے ہیں سواری جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں تازی ہے ٹھیک ہے ان پر جانا ان سے دعا مانگنا ان سے منت مرادے اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا ٹھیک اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا ان پر نماز پڑھنا یہ سب شرک ہے سمجھ آپ؟ خبر مقبرہ آستانہ علم تازیہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی علاقے میں اگر کچھ اور ہوتا ہوں گا پنجے اور پتہ نہیں شیر چیتے گھوڑے زخمی گھوڑا ایک شیر کھڑا ہوا ایک چیتا کھڑا ہوا پتا نہیں یہ کیا چیز ہے تو یہ تمام چیزیں کیا ہے شرک ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو یہ تمام چیزیں شرکے ان سے مانگنا مدد دعائی اولاد اسی طرح منت مرادے چڑھاوے چڑھانا ان کے لیے قربان کرنا طواف کرنا ان کا جا کر یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا یہ تمام کیا ہے شرک یاد رکھے ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک یاد رکھیے اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے جنہوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی اور بڑے بڑے جنہوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے اس میں انوالو ہوتا ہے تو جادو کا کرنا کفر ہے شرک ہے اور یہ شرک تک لے جاتا ہے اسی طرح فال کھولنا شرک ہے فال کھولنا سمجھتے نا چلو کل کیا ہوں گے دیکھ لیتے ارے کوئی تو بھی رہا جو ذرا فال کھول دو, دو چار چٹیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا ٹھیک یہ سب کیا ہے شرک ہے اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے کا پہننا شرک ہے نظر بد ارے بری نظر وہ جلدی لگ جاتی بچے کو تعویز ڈال دی وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ نظر جلدی لگ جاتی اسی طرح جو ہے بیماری سے نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے نہ ہو بل کر یا علاج کے لیے ارے بہت بیماری بہت پڑی کیا کرو ٹھوک دو بولے ایک سامنے تاویز کیا ہوگا بیماری نہیں آئیں گی کیا لکھا ہو تاویز میں تو قرآن میرے بھائی میرے بھائی قرآن شفا ہے یہ میں بھی مانتا ہوں لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے دوا کھاؤ اور چٹی کو جب فوڈ کرے گلے میں ڈال کے تو شفا ہوتی نہیں نہیں شفا بولے تو شفا قرآن شفا ہے قرآنی ماں ہوا شفا ہوں رحمت المنین ہم نے قرآن کو نازل کیا جو کہ کی مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے ٹھیک بات تو صحیح شفا بولے تو شفا اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے تو شہد کو ڈبی مر کے گلے میں لٹکا لینا وہی لفظ جو قرآن کے لیے وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے تو آپ شہد کو لینا کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو لے کے ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا شہد ہے نا شفا ہے قرآن میں ختم کوئی بولے گا بے خوب آدمی کھول کے پی چاٹ لگا تو شفا ہے زخم پہ لگانا چاٹنا پینا یہ شفا ہے اب قرآن بھی شفا ہے تو پھر ایسا لگیں گے یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا دوا میں شفا ہے تو دوا کا ڈبل اور گلے میں لٹکا کے گھومو اس کو اس میں شفا ٹھیک ہے استعمال آگے آیتلسی ہے ٹھیک ہے تو پڑھو نا تو شیطان دور بھاگے گا نا گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے گرے میں لٹکانے سے بھگتا ہے ایک حافظ خوران انسان ہے کیا ہے اس کے تو پورے سینے میں خوران ہے اس کو شیطان نہیں بہنتا کبھی آ کر پوری آیتل کرسی کا پورا خوران بھرا ہوا اس کے اندر تو نہیں بہکاتا کیا بتائیے جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسپت سے دور ہوں گے یہ ہے میرے بھائی پڑھنا ہے عمل کرنا یہ مانا ہے اس کا ٹھیک ہے تو لٹکا کے گھوم رہے آپ نہیں نہیں نہیں یہ تو جائز ہے غیر قرآنی جائز نہیں حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویز رہتے تھے بس ہر چیز کو لے جا اور وہاں لے آ کے لگا دو یہ تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے یہ تو فلاں قوم کے لیے یہ تو علیہ اسلام کے لیے یہ تو خورش کے لیے تو فلاں کے لیے ہم کیا ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کر کے یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے ٹھیک ٹھیک تو نظر بدھ یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویز کا لٹکانا ہے پہننا شرک چیز وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے ایسی محبت جو محبت کا تقاضا کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا شرک ہے مثال کے طور پر ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے اور ایسا ڈرنا کسی اس مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یہ بھی شرک بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غذب سے اس کے عذاب سے نہیں لگتا اس کا ادھر ان کو ایک شیطان کا خصہ سنا لگنا شروع رہے رات میں نیند نہیں آ رہی عذاب کا بولو جہنم میں رات بھر پیخانے لگ گئے پیشاب چھوٹ گیا میرا نیند نہیں آئی ڈر لگا باہر جانے دیکھیے آپ مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں اس سے دار در ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف لیکن اس کا ہرگز مانا نہیں ایک ساتھ مجھ پوچھنے لگے کہ مجھے میں ایک بار ایسا میں بیان کر دیا اور وہ اس کے خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے لوگوں نے پوچھا یہ کیوں بولے اب میں ڈرتا نہیں بولے اللہ کے علاوہ کسی سے میرے بھائی یہ مانا نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے شیر کے سامنے کھڑے ہو جا جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے مانا یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے دیکھیں ٹحتل اسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے اس لیے کہ اللہ کے فرمایا پانچ جانوروں کو تو نماز بھی مار سکتے ہو اس میں ایک فرمایا سانپ ہے نماز بھی مار سکتے بچھو ہے کیوں رائے نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے اللہ جو کرنا ہے کریں نہیں ٹہتل اسباب جو کوشش کر سکتے کر دو پہلے مار دو پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے نقصان ہوں گے سمجھ فوقل ڈرنا ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو تو بھی مت زندہ رہے میں بھی نہیں دونوں مر جاتے مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ اگر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا اللہ سے سمجھ رہے اپنی زندگیوں ختم کر لے رہے ہیں اپنی جانیں لے لے رہے ہیں دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں یہ ہوا وہ مانا اس ٹھیک تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے محبت نفرت دینا لینا خالص اللہ کے لیے ڈر وہ کسی اور کے لیے کریں وہ بھی شرک اسی طرح دسواں پوائنٹ چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا ٹھیک ہے اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے یہ بھی شرک ہے بچے کو لگا دیا یہاں پیر سینے پہ اللہ رحم کرے اللہ رب الرجت نے عیسائیت کی کمر توڑ کے رکھ دی قرآن میں لیکن اس میں اپنے بچے کے سینے پر سلیب بناتا ہے چھوٹے بچوں کو میں دیا کئی لوگوں کو عورتوں کو یہاں ایک ٹیکا لگاتے پہلے کاجل لے کے پھر ایک رائٹ یہاں مارتے اور ایک پلس یہاں بناتے یا پھر کچھ لوگوں کو تھوڑا علم ہے نہیں وہ سلیب ہے تو پیر پہ بناتے پیر کے تلوے پہ بناتے سلیب گویا عیسیٰ علیہ السلام تمہاری حفاظت کریں گے نوز کیا عقیدہ یہ عقیدے مر جائے تو کیا ہوں گا اس والدین بچہ تو ان جب تک بالغ نہیں ہوتا بچ گیا ماں باپ کا کیا ہوں خود کو ٹیکہ لگا رہے نظر نہ لگے بول کر نظر نہ لگے کا ٹیکا بچے کو سلیب بنا رہے ہیں نا؟ اسی طرح جو ہے آ... نشانات مختلف اور بھی ہوتے ہیں مختلف لوگ الگ الگ نشانات بھی لگاتے بہرحال یہ تمام چیزیں کیا ہے شرک یاد رکھیے اسی طرح گیارہواں پوائنٹ جو ہے سورج یا چاند یا ستارے ٹھیک ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا تاثیر سمجھتے نا تاثیر ہے یہ سمجھنا اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ بھی شرک ہے جیسے کہ آ... آج جو ہے اتوار ہے اتوار کے دن تھوڑا ٹھیک رہتا پیر کا دن بہت اچھا رہتا منگل کا دن بہت برا رہتا بھاگ کا دن تو اور خطرناک ہے خطرناک جمعرہ دن بہت اچھا ہے جب جمعہ آ رہا ہے جمعہ کا دن سب سے اچھا ہے ہفتے کا دن بہت خطرناک ہے پھر ڈیفائن کیا نا نے تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثر ہی تو ہے سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برا ہی لاتا ہے دوسرے دن اچھا ہی لاتا ہے ستاروں میں ستاروں کا کام سورج کا تو ٹھیک ہے ستاروں ہاں ستارے نا منگل برا ہی لاتا ہے آج تو منگل ہی نکال دیا منگل شنی تو ایسا پیچھے لگتا ہے کہ بڑے بڑے محبودوں کو پھیلا دیتا ہے جو لوگ جانتے ہیں شنی ایک ایسا ان کا دیوتا ہے ایک مذہب میں جو بڑے بڑے دیوتاؤں کے پیچھے لگ گیا تو ان کو برباد کر دیتا ہو اتنا ڈینجرس ہے تو مسلمان تو زیادہ خوفزدہ ہونا چاہیے نا سمجھ تو محبود دنیا کو بنا رکھا ہے کو دیکھیے اب تو ہے سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا نہیں نہیں آج کوئی کام کر رہا منگل کے دن سکسیزفل نہیں ہوتا جمعے کے دن جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ضروری نہیں کوئی نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے آپ یہ عقیدے کو نہیں مانتے آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے ہیں منگل یا ہفتے کو بھی نہیں وہ نہیں کرتے جمعہ رہتا ہے اپنے پاس مسئلہ وہی تو ہے کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے وہی تو مسئلہ ہے نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں اثر کے بادش ہونا مغرب ہو گئی تلاک ہو جاتی دو چار مہینے سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا ہاں سورج کے ڈوبنے سے نہو سے تلاق ہو سکتی ہے رشتے میں یہ تو ہے تاثیر یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں آج کوئی کام مت کر رات میں بیٹے تم پہلے نہیں آج اماوس کی رات ہے اماوس آج چاند غائب ہوگا پورا تم پلن ہے اور پلن پر اور پائل ہو تو پائل ہو گئے تو پائل तो ہے بچے پیدا دو طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے ایک پوزیشن ہوتی کہ سر پہلے باہر آتا ہے دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں ٹھیک جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں ان کو سیزیرئن کرنا پڑتا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی تو ان کو پیڑ سے نکالنا پڑتا ہے تو پیر سے پیدا ہوئے تھے تم اس پر تم پیلر ہیں اور آج اماواز کی رات ہے نا اسی طرح ایک اور رات پورنیما بڑا پورا چاند ہے تو میرے چاند کو چاند چاند दो چاند एक साथ نہیں ہو سکتے باہر ہے نا اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا کیونکہ آج پورنی ہے پورا چاند ہے اس سے فلاں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے خاندان پہ اثر پڑ سکتا ہے نسلوں پہ सकता है سکتا ہے تقدیر پہ اثر پڑ سکتا ہے اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے تم بیمار ہو سکتے ہو تم کو نظر رکھ سکتی ہے है। شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہی چل سکتا ہے شنی تمہارے پیچھے لگا اس لیے کہ تم شنی چل کے دکان کھول تمہاری کہاں سے تمہاری دکان سکسفل ہونے والی ہے نا شادی جب بھی تو اخرب چل رہا تھا جب تو نہیں چل رہی پتا چل رہا اخرب کیا تھا پیچھے لگتا شادی ہو رہی تھی جنتری اخرب چانس ہو شادی طے ہوگی کون سا مہینہ طے کر دسمبر میں رکھ لیں گے سب ہوتا کیا کرنا ہے جنتری لائی جائے پہلے جنتری لاتا پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری باری والی اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں جس کو اقرب اقرب کا نام تھا اسکارپین بچھو کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں اس تاریخ میں تو اقرب پیچھے لگ جاتا پھر اقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا لہٰذا ہم نہیں کر سکتے یہ سب گریک میتھولوجی ہے اسکارپی کنگ بول کے پکچر بھی ہے اسکارپیون کے اوپر بہت وہ ستارہ ایک بہت خطرناک ستارہ ہے وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے جیسا ہندو مائتالوجی میں شنی لگتا ہے وہاں وہ اخرب لگتا ہے اسکارپیون پیچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کی دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا ہے دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے اتنا خطرناک مطلب اسکارپیون جو ان کے گاڈز ہیں جو گری مائتالوجی ہے ان کو بھی تکلیف دیتا ہے اتنا خطرناک دیوتا ہے مطلب معبود ہے ان کو بدھ ہے ان کا تو وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا ہے کو تو لہٰذا اولا فلا تم کرنے جا رہے ہو یہ اس دن ہونا چاہیے اگر سیزرین کرنا ہے بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی تو اس دن کراؤ یہ دن منوس ہوتا ہے مت کراؤ شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو اس گھڑی طے کرو یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا ہے نام ایسا رکھو جس کے ابجد ابجد سمجھتے نا الف کا ہوتا ہزار بیا کا ہوتا ابجد ایک سسٹم ہوتا الف با تاثا کو عربی میں غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں اس کو نمبرنگ کرتے ہیں اس کو پلس کرتے ہیں اس کا بولتے ہیں اور اور سمجھتے نا ایک تیرہ تو بہت اچھا ہے گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر دو ایک تین سات تو سب ملا کے آڈ آنا پھر دو ایک تین دو ایک تین سات دو ایک تین اور سات چھ اور سات کتنا ہو رہا ہاں تیرہ تیرہ اچھا آڈ نمبر ہے नंबर है अगर نمبر ہے اگر اس کا پوزیٹو آتا نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے तो رہا نا تو بہت اور سیاروں میں تاثیر سمجھنا کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے یہ بھی شرک یاد رکھیے اسی طرح جو ہے بد لینا بدشگونی شرک ازغر ہے یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی جس نے بدشگونی لی اور کسی بد نے اس عمل سے روک دیا اس نے شرک کیا بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا بلی چلے گئی اب اپنا آگے نہیں جا سکتے بدشگونی توال گر گیا تو مہمان آئیں تو آج باہر مر جاؤ مہمان کو ریسیو کرنا کوا چلایا تو یہ ہوتا ہے نا گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑنے لگا رشتے نہیں آتے ہے نا اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا توہم اور بچہ دودھ کے گئے تو سفید چیز کھائے تو دیوالیاں نکل جاتا بیڑا जाता ہو جاتا ہے نہیں دیکھیے یہ توہم چپل اٹھی ہو तो تو تقدیر پلٹنے کے ज्यादा زیادہ ہو جاتے ہیں کوئی برائی گھر میں तो تو جھاڑو سے निकालने نکالنے سے تقدیر بدل है ہے یہ سب خدمات کیے دیکھیے نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شکان کا اثر ختم ہو جاتا ہے نا اگر پیٹ میں فلاں چیز ہوگی تو پلنٹ کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے دوسرا اور تیسرا اور کورچن سے کام نہیں ہوتا ہے تب <laughs> <laughs> پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کورچن بولتے ہیں کام نہیں ہوتا پلنٹ کی چپل پیلن <laughs> چپل سے علاج کر سکتا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پہلن کی چپل کیوں یہ عقیدہ خطرناک ہے یہ عقیدہ مسئلہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں امال کے ایک عقیدے کی وجہ سے تو یہ سب چیزیں کیا ہے یہ سب شرک ہے بس شگونی لینا توہم لینا اسی طرح جو تیروا جو ہے ریا دکھاوا کرنا کوئی عمل نماز روزہ زکات حج صدقات خیرات لباس کپڑے گاڑیاں جو کچھ ہے یہ سوچ کے رہنا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی ویلیو بنتی ہے بنے گا نام لیں گے لوگ فلاں ہوں گا پہچان بڑھیں گی یہ تمام شرکت آپ سنگی بخاری کی روایت شرک جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرکا امن سامور جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرکا امن تصدیور فقد شرک جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شر کیا سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں اس لیے میں سراسری رکھ رہا ہوں اسی طرح چودہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا کابی کی قسم نبی کی قسم ماں کی قسم باپ کی قسم یہ تمام کیا ہے بچوں کی قسم اولاد کی قسم بڑے کی قسم شوہر کی قسم بیوی بی کی قسم کیا ہے سب شرک ہے اس لیے کہ ہم کسی قسم کھا سکتے صرف کھانا ہے تو اللہ کی یہ مستد احمد کی روایت مان حال حفاظ اللہ فخر شرک جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا سمجھ رہا ہے بات کو یہ شرک ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا قسموں کا تو بہرحال قسم کہا چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کی غلط حرام یہ قسم حرام ہے شرک ہے پندرہ بار جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے اس لئے کہ آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے جو معلوم کر کے بتائے اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی عبادت ضائع ہوگی اس کا سمجھنا غائب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعوی کرنا دونوں کیا ہے شرک ہے یا درکی؟ اور غائب کی باتوں کا کیا آج حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں غائب کی باتیں معلوم کرنے کل نتیجہ کیا ہوگا پتا ہے کل اولاد کون سی ہونے والا لڑکا ہے لڑکی پتا ہے فلاں چیز ہوں گی تو پتا ہے آفت کب آنے پتا ہے اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا بابا نے بول دی کل تم کو لڑکا ہوگا اب آپ کل آگے بابا دنیا کو تو کیا چاہیے لڑکے چاہیں بابا یہ تو لڑکی ہوگی بیٹے ذرہ پیسے ہو گیا ذرا نہیںرہ تو نو مہینے پہلے کا مسئلہ ہے ذرا پیسے کچھ ہونا ہے تو نو مہینے تو کل بولے آپ نے کل بولے یہ کہ مجھے لڑکا ہوگا تو ذرا تو جب ہونا تھا کہ ذرا ایسا ہوگیا تو ایسا ہو گیا آج کیسا اثر پڑتا ہے یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آٹھ ساڑھے آٹھ مہینے بعد کوئی جن شیتان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے کل طوفان آنے والا نہیں آیا تو میرے کو اٹھا کے بولے سمندر میں ڈال دینا طوفان نہیں آیا ارے بہت میں نے تپسیا کیا بہت وہ کیا خوش کر دیا تو ادھر نکل گیا ہو تم بج گئے احسان مانو میرا آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو سمجھ رہا بات کو کل تمہارے ساتھ دو میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے بابا کون سا دو میں سے ایک اچھا یا ایک برا کو مہان ہے بابا مہان ہے دیکھو کتنی اچھی بات بولیے ایک اچھا ایک برا کوچ ہوتا میرے میرا سوال تیسرا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اچھا ایک برا تیسرا کیا ہوتا تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اچھا یا برے کے علاوہ یہ آپ کی نفسیات سے کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں یاد رکھیں آتا تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک ہے سولہ پوائنٹ جو ہے نماز کو چھوڑنا آپ سمجھے صحیح مسلم کی روایت نماز کو چھوڑنے والا کفر کافر بھی ہوتا ہے اور مشرق بھی ہو جاتا ہے تو نماز کا چھوڑنا کف ہے سترہواں پوائنٹ اب یہ کالج کے لیے کچھ پوائنٹس نکالا تھا میں نے مختلف قسم کے کڑے یا بینڈس کا باندھنا یہ بھی شرکۂ ادرکھی جو آج کل بہت عام طور سے باندھے جا رہے ہیں کڑے باندھے جا رہے ہیں یہ بینڈ فلاں کا ہے یہ بینڈ باندھنے سے دوستی ہوتی ہے ہو گیا مسئلہ دیکھیے محبت ڈالنا دل میں یا اللہ کے طرف کا ذمہ ہوتا ہے محبت نفرت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے ادرکی اللہ لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے انسان کسی پتھر کے اندر جائے جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ یا نیکی کرے اللہ اس گناہ کو بھی اور نیکی کو لوگوں کے سامنے لا کر رہیں گے اللہ کا وعدہ ہے لا اللہ وہ کیسے لاتا لوگوں کے دل محبت ڈال کے یا نفرت ڈال کے سمجھ جاتے ہیں بات کو تو ہم جو ہے مختلف بینڈز اور کڑوں کا پہننا آج کل جو رہے ہیں یہ فرینڈ شپ کے لیے ہے یہ سکون کے لیے اطمینان کے لیے ہے یہ شو کے لیے ہے یہ اپنا ہیرو پہنتا بول کے بینڈ ہے یہ فلاں پہنتا بول کے یہ فلاں ہیں مختلف داغے اور دھاگے کی ہو سکتے ہیں ربر کے ہو سکتے ہیں مختلف بینڈز کا پہننا یہ شرک ہے جس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں فرینڈ شپ بینڈ سے دوستی قائم رہیں گی کسی سے بھائی بہن کا رشتہ قائم رکھا جا رہا ہے کسی سے جو ہے دشمنی نہ ہو بلکہ رکھا جا رہا کسی سے پلاں رکھا جا رہا ہے یہ تمام یاد رکھیے شرک ہے اسی طرح جو اٹھارہواں پوائنٹ جو ہے انگوٹھیوں کا پہننا اسے نیت سے کہ یہ مدد کر سکتی ہے ذہن کو ٹھنڈا کر سکتی ہے اپنے اندر خوبصورتی اٹریکشن پیدا کر سکتی ہے بہت سے لوگ بنتے ہیں انگوٹھی بن کے جا رہا کالج کے اندر میں کیوں تو بولے انگوٹھی لوگ دیکھیں نے بول دی اسے سب محبتیں پیدا ہوں گی تو ایک طرف ایک طرف زیادہ رکھتا ہو ادھر زیادہ ہونا دوسرے سے ملتے رہنا سمجھ رہے آپ اس کو کسی سے محبت ہو گئی اب وہ انگوٹھی خرید کے لائے باباً اس سے بولے کیا ہوتا یہ جب تک رہیں گے تو بولے اٹریکشن بڑھ جائیں گے لیکن کتنا بابا کے پاس تو کتنے یہ بھی تو سوچنا چاہیے انسان کے اندر سمجھ بات کو؟ اخل, اخل نام کی چیز نہیں اور اکثر یہ جو بابا گیری کرتے نا ان کی خود شادیاں ہوئی نہیں ان کوئی سمجھ رہے نا آپ ان سے کو محبت کرنے والا ہے نہیں دنیا کے اندر یہ سب کو محبت بانٹتے پڑھتے ہیں مختلف رنگز کا پہننا انگوٹھیوں کا پہننا نیت سے کی محبت پیدا کر سکتے ہیں ایگزامیشن میں لکھنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں ایگزامر سے ہمارے چٹھیوں کو اوجل کر سکتے ہیں چھپا سکتے ہیں چیٹنگ لے گئے یہ کڑا پ... یہ انگوٹی پہ لو چیٹنگ آپ <laughs> بابا پکڑے گیا میں ذرا پیسے ذرا پیسے بیٹھے وہ اثر شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیا یہ بابا کا ملا نہیں तो तुमने जब पह ना तो तुम्हारी नीयत बराबर नहीं थी नीयत तुम्हारी सही होना था जब तुमने पहले ना तो ऐसा होगा तुमने उतारे रखे थे असर खत्म हो गया था, था, था उसका पहले असर खत्म हो गया ना बेटे उसको लगा ट्वेंटी आवाज नहीं तो रिचार्ज रहती है तुमने उतार दी असर खत्म हो गया तुम एग्जाम से पहले पहले तुमने असर कहा रहेंगे हाँ बाबा ने सही अब कल देखता मैं कल भी वो फंसता तो वो कुछ नहीं होता उससे सब दिख जाता दिखने वाले को समझ रहे अंगूठियों का पहनना چھڑے جاتا ہے ان تمام نیتوں سے خیر لا سکتی ہے اس میں اچھا جا سکتا ہے چونکہ لانے نیت اسی طرح سو پوائنٹ نائنٹین وہی ہے جو ہے ٹوٹتا ستارا نے بیان کیا جو ستارے ٹوٹتے ہیں درقیقت وہ شیطان کو مارا جاتا ہے جب شیطان اوپر جاتا ہے اور کچھ باتیں سنتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے فرشتوں کو خوب ایک ہے تارا لیتے ہیں اور تارے کو لے کے کیا کرتے ہیں फेंकते है उसको ठीक जब फेंकते हैं तो शैतान भागता है और वो चिल्ला के नीचे वाले बोलता है ये बात थी वो निचले निचले तक वो बात को लेकिन ट्रांसफॉर्म कर देता है ट्रांसमिट करके भाग जाता है अब टूटता सितारा मुसलमानों को दिख जाए तो ये सब जदीद पिक्चरों के और ड्रामों के असर सितारा टूट गया टूट गया अगर तेरे घर पर आए तो पता चलो जरूर क्या रहता हूँ सितारा جس سے کیا رہتا مانگ رہے ہیں. شریعت میں اللہ کے علاوہ مانگ مانگنے والی گھڑیوں میں ٹوٹتا ستارہ کہیں بھی نہیں دعاؤ مانگنے والی اس میں موسم کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ ایک ہی چیز میرے علم میں وہ یہ ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا اس لیے کہ بارش سے اللہ کی رحمت لوگوں پہ ہوتی ہے تبھی بارش برساتا ہے اللہ تو دعا کر سکتے حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا لیکن اس کے علاوہ اور کہیں نہیں بجلی کڑکتے وقت ستارہ گرتے وقت بادل لاتے وقت ہوائیں چلتے کبھی نہیں ہے نیچرلی یا مرغا جب چلائے تو دعا کرنا اس لیے کہ مرغا صبح جب چلاتا ہے فرشتے اترتے ہیں برکت کے اور رحمت کے وہ ان کو دیکھ کے چلاتا ہے لہذا جب مرغا صبح آواز دے بانگ دے تو آپ اس سے اللہ کے برا مت کہو اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے کرتا ہے تو مرغہ چلائے دعا کرنا اس لیے کہ رحمت کے فرشتے گھومتے رہتے تب تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے نیچرل اوکرن سے مرغا آپ نے دعا کی جائز ہے بارش ہو رہی ٹھیک ہے ٹوٹتے ستارے کا کہیں اور ستارے سے مانگتے ہیں اور یہ سب پکچروں کے اثرات یا گرتی ہی پلکوں سے مانگنا پلک اور پلک کا بال گر گیا رکھو اس کو وش کر رہے وہ خود وش کر رہا تھا کہ میں تمہارے اوپر لگا رہا ہوں رہی میں نکل گیا اور اس سے آپ وش کر رہے کہ کاش تو میرا فلاں امام کر ہاں پلک کے بال کو رکھی کرتے ہیں ٹوٹتے ہوئے ستارے فالنگ ہیئر پلک کے بالوں کا گرنا یہ سب شرک ہے عمل دیکھنے بہت چھوٹے ہیں فیشن بھی دکھتے کبھی کر رہا ہے سب کر رہے ہیں نا فیشن ہے ٹریڈیشن ہے کسٹم ہے ماحول ہے سب لوگ کرتے ہیں شرک ہے اسی طرح جو ہے علم نجوم جوڈیکل سائنس سمجھتا زوڈیکل سائنس ستارے اور سیارے کیا کہتے ہیں آج آپ ہر جگہ صبح اٹھئے اخباروں میں لکھا ہوا آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں مسلم اخبارات میں اردو اخبارات میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں ایک دسمبر سے پندرہ دسمبر کے پیدائش والوں کے ساتھ یہ ہوں گا سولہ سے لے کر تیس کے ساتھ والوں کے ساتھ یہ ہوں گا ایک جنوری سے پندرہ کے ساتھ یہ ہوگا سولہ جنوری سے لے کر تیس جنوری تک یہ ہوگا فروری سے لے کر سب کچھ تاریخ آج کالا مت پہنو کل سفید مت پہنو یہ مت کرو آج یہ مت کرو آج بجٹ مت کرو آج, آج پانچ سو استعمال مت کرو ہرا رنگ آج کے لیے منع ہے تمہارے لیے آج شادی مت کرو آج یہ مت کرو آج کسی کی میں مت جاؤ مردے کا منہ مت دیکھو اور سب فالو کر رہا بہت اچھا میرے ستارے جو بول رہے بہت اچھا بول رہے ہے نا دن میں اخباروں میں آ رہا رات میں آپ سو تو ٹی وی نیوز چینلوں کو شاید میں نیوز ملتی نہیں ڈال دیے اتنے برے برے صورت کے لوگ لا کے بٹھا دیتے ہیں اور بس وہ کچھ تو بول رہے آج آپ کے ستارے یہ بول رہا ہے اگر ستارے کچھ بولتے تو سب سے پہلے تیرے پہ تھوکتے لانت کرتے تھے تیرا لباس بدل کپڑے بدل اچھا انسان بن کے زندگی سے اتنے کے گندی گندی حرکتیں کر رہے بال کتنے بڑھا لیے نہیں کتنے دنوں سے ستارے کیا بولتے واقعی میں ستارے بولتے تو ان کو بولتے سب سے پہلے سدھر جاؤ انسان ستارے کیا ہیں اندازہ لگا ستارے بول رہے ہیں مسلمانوں کو جبکہ ان کا رب ان اپنے کلام میں کیا بولا ان کو نہیں پتا ستارے کیا بول رہے سب پتا رہتا آج ستارے یہ بول رہے کل یہ بول سائن جو کہ فیشن کی طور پر ہے ٹھیک ہے میرا کوئی عقیدہ نہیں میں عیسائی تھوڑی ہوں میں ہندو توڑی ہوں لیکن مسلمان ہونے کے ناطے یہ صرف روایت کے انداز سے پڑھنا جائز نہیں ہے اس کا پڑھنا کفر یاد رکھے ابھی ہمیں خالی اپنا آپ پڑھ کے دیکھیں گے جواب دینے کے لیے کسی چیز کو پڑھنا وہ ایک الگ امکانات ہے کہ کہیں نہ کہیں چوں ہو جائے شیطان کھیل کر لے ٹھیک زوریکل سائنس ایک وی چیز جو ہے مشرکوں کے تہوار کو منانا ٹھیک جس میں خاص طور سے جو ہے بت پرستی ہوتی ہے بتوں کو خوش کیا جاتا ہے اور ان کے تہوارات کی مبارکباد دینا چاہے ان کے بتوں کی پیدائش کے اوپر یا جو ہے ان کی بتوں کی تہوارات میں عبادت کی شکل میں جیسا کہ کسی عبادت میں ناچنا اور گانا جو کہ ایک معبود کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے مسلمان بھی جا کے وہاں کھیل رہے ہیں وہ جائز نہیں جائز نہیں اس لیے کہ وہ اس محبود کو خوش کرتے دس دن اس کے بعد ایک عمل کرتے جائز نہیں اس طرح مبارکباد دینا کہ وہ فلاں چیز کی. گویا اس محبود کی اس حرکت کو اس عمل کو اس دن کو اس کی پیدائش کو ہم ہاں مان رہے ہیں یہ بھی حاجات. کرسمس آ گیا بول رہے ہیں ہیپی کرسمس نہیں بول سکتے ہم میری کرسمس نہیں بول مری مطلب خوشیاں مناؤ آ, ہیپی مطلب خوش رہو میری کا مطلب کیا ہوتا ہے خوش رہو میری کے خوش, اچھا دن نہیں بولتے مبارکباد دے سکتے نہ منا سکتے پچیس دسمبر کو دیکھیے آپ مسلمان جو ہے کرسمس منا رہا ہے مختلف اور بھی تہوارات منا رہا ہیں چاہے وجہ جو بھی ہو نہیں نہیں وہاں فلاں چیز ہوتی تو ہم وہاں جا رہے دیکھنے کے لیے لیکن آپ شرک کر رہے ہیں وہاں نہیں بچوں کو دیکھنے کو مل جاتا لائٹنگ وائٹنگ گھوم رہے ہیں شرک کر رہے ہیں لیکن بچوں کو آپ کیا تعلیم دیں گے جب وہ ان بتوں کو دیکھیں گا جن کے طرف لائٹنگ اور گانے بجانے اور والدین خود لے جا رہے ہیں کل ان بتوں کے سامنے جھکنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اس کی کچھ خواہت اس کے دل میں ہوں گی نہیں یہ سب شرک باعث پارمیسٹری کیا کہتے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں پام لکڑی جا رہی ہے لکڑی رسیدی جا رہی ہے لکی ایسی ہے لکی ریسی جا رہی اتنی لکھی رہے تو یہ ہوگا اتنی کچھ بھی کچھ ہی بات ہے مطلب وہ ایسی ہے جس کا کوئی ریلیونس نہیں جس کا کوئی تعلق نہیں کچھ ہی بات ایسا ہے اس کا یہ ہے ایسا میں یہ فلاں کرو ہے نوجوانوں میں اس کے سافٹ ویئرس رہے ہیں اس پہ دیکھ رہا اپنے ہاتھ کو گلی گلی میں آپ دیکھیے گھوم رہے ہیں मुछे बड़ी बड़ी रख ली चिकने रहते मूछे भी नहीं और दाढ़ी भी नहीं मुस्टंढे घूम रहे और हमारी औरतें अरे तकदीर में क्या देख लें तकदीर में क्या देखेंगे बड़ा हाथ निकाल के बैठे जेब से पैसे भी दे रहे और फ्री में हाथ भी दे रहे और वो भी हाथ लेके और वो जरा मुश्किल होती थे आसान थोड़ी बोलते तकदीर क्या बोलती है पहले हाथ को साफ करना पड़ता वो अपना हाथ साफ कर रहा हाथ साफ करना पड़ता है पहले फिर पता चलती लकीरें क्या बोलती है आपकी अंदाजा लगे एक मुस्लिम औरत का کسی غیر محرم کی ہاتھ میں ہاتھ دینا وہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم وہ مسئل مسئلہ الگ ہے ہاتھ دینا کیا جائز ہے اس کے لیے ہاتھ دے پھر وہ دیکھ کے بول تمہارا ساتھ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے ساتھ میں سیلیاں بھی کھڑی گلی والے بھی کھڑے محلے والے دیکھ رہے بہت اچھا ہونے والے بچی کا اب کیا کچھ ہو رہا نہیں اس کا اچھا کبھی پھر پوچھو سر تم نے تو وعدے کر کے گیا تھا یہ ہوگا اور اتنا سیریسلی صاحب ہے نا پانی کے پاس کبھی نہیں جاتے گھومنے تو پانی دور وہ پانی کے پاس ہی نہیں جاتا وہ دونوں میں سے کوئی ایک بات سچی ہے پہلی چیز یا تو جو چیز سچا ہے یا تو جھوٹا بولے کیوں اگر پانی میں ڈوب کے مریں گے اس نے بول دیا اگر, اگر وہ سچا ہے تو مرنا تو ڈرے کہ اگر اس کی بات سچ ہے تو تم پانی کے پاس جاؤ نا سمجھ رہا بات ہم خود بول رہے کہ نہیں وہ سچ نہیں ہو سکتی ہے توتے کسی کو تقدیر بتا رہے ہیں ان کی کیا ہونے والا ہے کسی کو ہاتھ پار بہت کامن ہو چکا ہے اسی طرح جو ہے مختلف تاویزات جو کالج میں اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہوتے ہیں چیٹنگ نہیں سمجھ میں آنا پیپر پہ کچھ مارکنگز بنانے سے مارکس زیادہ آنا ٹھیک اسی طرح جو پین کو پھوکا کے لاتے ہیں ایگزام سے پہلے خود بخود چلتا اچھا چلتا ایگزامنر پر امپریشن پڑتا یہ ہوتا ہے کہ پین پانچ روپے کی کیا اس کی اہمیت ہے عقیدہ اور مرجا اس حالت میں تو کیا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ وہ سوچیے آپ اصل وہ ہے پین پہ پھکا کر لا رہے ہیں کپڑوں پر پھکا کے لا رہے ہیں ڈریس پر پھکا کے لا ہیں کتابوں پر پھنک کے لا ہیں کہ اس سے جلدی یاد ہو جائے گا فلاؤں گا اللہ نے جو صلاحیتیں دی اللہ اتنا ہی کریں گے اپنی کوشش کر سکتے ہیں تاویزات کا مختلف ایجوکیشن وہ کوڑی رکھ لیے تو ایگزام میں اچھا جاتا نمبرات زیادہ آتے پیپر کے اوپر راک ڈال کے اگر رکھ دی چھپکے سے لیا یا لائن یا فیس بک یا ان چیزوں پر آتا کہ اتنے باٹے تو آج فائدہ ہوں گا اور اگر اتنے نہ کرے تو آج ایک نقصان ہوگا اس کے ڈر سے کسی, کسی کام کا کرنا یہ بھی شرک لکھا ہوا رہتا آج یہ سو لوگوں تک بھیجو کتنا ثواب ملتا ہے ایک آدمی نے اس کا انکار کر دیا اور نہیں مانا تو اس کا بچہ مر گیا اس کا بچہ مر گیا اس کی بیوی مر گئی اس کا خاندان اجڑ گیا اور ایک آدمی نے اس نے کر لیا اس کی लॉटरी के अलावा पैसे आने का लिखने लिखा टैक्स का मसला आ जाता लॉटरी लगती नहीं जाता अब लिखता एक कोड मिल गया तो इनकम लॉटरी लग गई बहुत फायदा कितना पूरा डिटेल है। बच्चा मर गया औरत गई मतलब बीवी मर गई इसका डिटेल नहीं बहुत क्या फायदा हुआ समझ रहे बात को और इस डर से फॉरवर्ड करना ना नहीं नहीं पहले जमाने में आज भी कई जगह लिखने का भी होता है एक आदमी औरत आता एक चिट्ठी लिखकर फेंक देता और भाग जाता आप उठाते लिखा इसको ऐसा हुआ احمد صاحب نے خواب دیکھ لی مدینہ میں یہ احمد صاحب کو بڑا مسئلہ ہے حالانکہ میں ہمیشہ جو حاجی جاتے ہیں ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز جب بھی جائے احمد صاحب سے ضرور ملی مدینے میں کئی تو بھی سوتے پڑے رہتے ہو اور خوابہ دیکھتے رہتے ہو پلیز ملی انہیں اٹھائیے کہاں ہے وہ احمد صاحب جو خواب دیکھتے یہ ہفتے اتنے لوگ جنت میں جا رہے یہ ہفتے لوگ میں جا رہے یہ ہفتے اللہ رسول اللہ یہ بول رہے وہ ہفتے بول رہے ہزاروں میں لوگ جا رہے رہے ایک کو تو ملنا احمد صاحب کو کونے میں پڑے ہوئے کہاں خواب دیکھتے پڑے تو مدینے کے اندر لیٹے ہوئے رہتے اور دیکھتے خواب یہ خواب کو اگر گیارہ لوگوں تک لکھ کے نہیں بانٹے تو ایک بری خبر مل جائیں گی سب سے بری خبر پہلے تو وہی وہ چلتی کہ لکھنا گیارہ بار گیارہ بار لکھ رہا زیروکس نہیں چلیں گا لکھ اس کے سو زیروکس کر کے بانٹے جائے تو اس سے یہ خیر آئیں گا بانٹ رہا سو زیروکس دیکھیں کسی اچھی چیز کو فارورڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس عقیدے سے کہ ہاں شور لا لیں گے بھائی صحیح بات ہے ارے خیر لالیں گا بھائی بہت اچھا ہو جائے گا نا آج کا دن یہ سب سے اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں نا وہ تعلق بڑا مسئلہ ہے تو ایسے زراقس کو بانٹنا ایسے چیزوں کو بانٹنا اس نیت سے کہ اس سے اچھی آئیں گی یا برا ہو جائے گا یہ بھی شرکیا سے اور پچیس اور آخری پوائنٹ ہے تقدیر کا حال معلوم کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے کسی کی پیشانی کو پڑھ کر کسی کے چہرے کو پڑھ کر کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے کسی اپلیکیشن کے ذریعے کسی پتوں کے ذریعے بہت سے سافٹ ویئر بھی آج کل آ چکی ہے کا نام ڈالی وہ پورا بولتا کہ آپ یہاں ہوں گے یہ مریں گے یہ کھائیں گے یہ پیئیں گے یہ پسند ہے یہ نہیں پسند ہے یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ بھی تقدیر کا حال مزاج کا حال ہی معلوم کر لیتے ایک داخانے گیا تو وہاں تصویر لگی دس قسم کی ناک بنی ناک کیا صرف اتنی ناک بنی دس قسم کی اور نیچے لکھا ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے اب بچے کیا ہوتے چھوٹا تھا ارے ہو یہ ناک والا دیکھو یہ ناک والے بہت بدمش ہوتے کڑی ناک لکھا ہوں بدماش ارتھ اب بچہ کیا کر رہا دس لوگ ہے خاندان کے جو کڑی ناک والے لیکن وہ ایک بدماش کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں حالانکہ <laughs> <laughs> باقی نو کھڑی ناک والے کوئی بدماش نہیں ان <laughs> چچا کیا نا کڑی ارے بہت زبردست سپنے کو مل گیا ناک کا لینا ٹھیک یہ ناکوں سے پتا چل جا رہا کیا ہو رہا ہاتھ سے پتا چل جا رہا کیا ہو رہا آنکھ دیکھ پتا چل جا رہا کیا ہو رہا یہ سب چیزیں نہیں ہیں تقدیر کا حال نہیں معلوم ہوتا کون اچھا ہے کون برا ہے کون صحیح ہے کون غورت ہے کب مرے گا کب پیدا ہوں گا. تو مختلف سافٹ ویئرس کے ذریعے اپلیکیشنز بھی آ چکی ہے اینڈرائڈ اپلیکیشن تقدیر کا حال معلوم کرنا ڈالی نام ڈالی ڈیٹ آف برتھ ڈالی ماں کا نام ڈالی باپ کا نام ڈالی پورا دے دے رہا عربی بھی سسٹم سے اب جت بھی دے رہا انگلش بھی دے رہا اور رومن بھی دے رہا سب دے آپ کی تقدیر کا اوور کر کے ایوریج بھی دے پانی مرے گا انہیں نالے مرے گا بیچ میں میں ڈوب کے سب دیتا ہوں مطلب اتنا کمپیئر کیجیے آپ یہ سافٹ ویئر کیا بول رہا یہ کیا بول رہا Arabic کے حساب سے میتھولوجی کیا ہے ہندو میتھولوجی کے حساب سے کیا ہے گری کیا ہے سب کا دیتا ہوں ایوریج بھی نکال کے دے رہا اور بڑے مخ... بیٹھ کے سب چل, بیٹھا نکالنے کا نا جنتری نیومورالوجی نمبر سے نکالنا سافٹ سے اپلیکیشن سے یا اسی طرح کوئی اور طریقہ یہ تمام چیزیں ادرکی کفر اور شرک ہیں. ہم تمام کوشش کریں تمام سے بچیں بہرحال میں نے پچیس ایسے نکات لیے جس کے اندر پھر اور سب بہت سے سب ہیڈنگ اور پوائنٹس تھے بہت اہم عنوان تھا میں نے سوچا تھا کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ بھی کیا یہ بھی شرک ہے اتنا رکھوں یہ پچیس پوائنٹ لیکن میں نے سوچا کہ شرک کی خباہت بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ آپ اس کو سمجھے شرک کیا ہے اور اس کے بعد پھر خباہ سمجھنے کے بعد ہم کو جب چلے گا شرک یہ بھی ہے تو ان عزیز کچھ باتیں ہمارے دھیان میں کلیئر ہوں گی کہ یہ عمل چھوٹے نہیں یہ تاگے دھاگے من کے سیپی موتی خبروں پہ جانا کوئی چھوٹی چیز نہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ عقیدہ اور اس عمل کے ساتھ مل جائے تو یہ زندگی اور آخرت ہماری برباد کر سکتی ہے اور اگر زندگی گزر بھی جائے جیسے تیسے آخرت ہماری یہ ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیں گی لہٰذا ہم اپنے آپ کو اپنی نفسوں کو اپنی اولاد کو اپنے گھر کو اپنے سماج کو شرک کی لانت سے پاک کریں رتی سے رتی چھوٹے سے چھوٹا ہلکے سے ہلکا گمان میں آنے والا شرک بھی ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو پائے فورن شرک کا اگر کوئی خباہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے فوراً وہی ٹوکے اور وہیں روکے کہ کاش کہ دواخانے جلی لے جاتے تو بچ جاتے وہیں ٹوکنا ہے جس کی تقدیر میں جب موت لکھی اسے مرنا ہے چاہے دواخانے لے جاؤ یا ڈاکٹروں کے بیچ میں لے آ کے رکھ دو یا دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ سینٹر میں لے جاؤ مرنا تھا تو مرنا ہے اس نے وہیں ٹوکنا ہے یعنی یہ شرک یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچ سکتے تھے نہیں بولے تو نہیں بچ سکتے ختم معاملہ ہوتا ہے نا یہ چھوٹا سا کام جلی گاڑی لا لیتے تو یار یہ گاڑی مل جاتی تھی جلدی میری کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے اگلی فلائٹ مل جاتی تھی میری بس جلدی آتی تھی فلاں ہوتا تھا انہوں میں کو پیسے دیتے آج تو میرا یہ کام ہو جاتا تھا انہوں نے نہیں دینا تھا تقدیر تھی تمہارا کام نہیں ہونا تھا تقدیر ہی، ختم اگر مگر ہی نہیں اس کے آگے کچھ وہیں روک دینا کہ بھائی یہ کام غلط ہے اور یہ کام فلاں ہے یہ بہت ضروری ہے تو ہم اپنے آپ کو اپنی نفسوں کو اپنے اہل و عیال کو اپنے بال بچوں کو اپنے سماج کو اپنے خاندان کو شر سے پاک خود توحید پر توحید کیا ہے کبھی پھر موقع ملا تو توحید کیا ہے اس پر ایک الگ عنوان ہم دیکھیں گے اپنے آپ کو ہم قائم اور یہی توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے اور شرک کی برائی انسانیت تک پہنچائے تاکہ اللہ تو توحید پر سب انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ رہے اور شرک سے ساری انسانیت کو وہ کہتا ہے کہ شرک مت کروانا جان میں جاؤں گے تو ہم خود توحید پر رہے خود شرک سے بچے اور عالم میں انسانیت تک پہنچے انہیں توحید کی دعوت دیں شرک سے انہیں بچانے کی ہم کوشش کریں اللہ رب العزت سے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں اور آخر میں دعائیں کہ اللہ